الحمد لله الحمد لله والسلام على جميع الانبياء خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه التقياء اما بعد وان جابر بن رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امراه من الانصار فدعت له شاتن فاكل منها وعط ہو بناب فن وفا فن شاہ فلاسر یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے بارے میں کہ اقلیہ صلاۃ وسلم کا سالن کیا ہوتا تھا آپ کھانا کس کے ساتھ تناولفرمایا کرتے تھے یہاں پر کافی ساری حادیث ممت المزی رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہیں کچھ حدیث وہ ہیں جو گزشتہ سبق میں گزر چکی ہیں آج کچھ حدیثیں باقی ہیں جن کے بارے میں ہم آج بات کریں گے یہ حدیث ہے سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آق علیہ صلاحت اسلام تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا آپ ایک انصاری عورت کے ہاں تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی دعوت فرمائی اور اس نے بکری ذبح کی تو آقا عصرات والسلام نے وہ بکری کا گوشت تناول فرمایا اس کے بعد وہ کھجور کا ایک خوشہ لے کر آئی تازہ کھجوری لے کر آئی ایک ٹوکرے کے اندر تازہ کھجورے تھی وہ لائی فعق امین ہو آپ نے اس سے تناولفرمایا سمتوزہ ظہر اس کے بعد آپ نے ظہر کے لیے وضو فرمایا اور زہر کی نماز پڑھی آپ پھر واپس تشریف لائے تو اس نے جو بکری کا گوشت تھا وہ دوبارہ پھر پیش کیا آپ کے سامنے آپ نے پھر تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ نے کچھ دیر بعد جب وقت داخل ہوا تو عصر کی نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا اس حدیث میں دو باتیں ارشاد فرمائی پہلا تو آکا لسرات اسلام تشریف لے گئے آپ کی دعوت ہوئی اور اس خاتون نے صحابیہ نے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائن اس نے آپ کے لیے بکری زبا فرمائی آپ نے اس کا گوشت تناول فرمایا اس کے بعد وہ کھجور کا ایک ٹوکرا لائی جس کے اندر بالکل تازہ کھجوری تھی آپ نے وہ تناول فرمائی اس کے بعد زہر کا وقت ہوا آپ نے زہر کی نماز پڑھی وزو فرمایا پہلے پھر زہر کی نماز پڑھی اب نماز کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو اس نے وہ بچا ہوا گوشت پھر آپ کے سامنے پیش فرمایا آپ نے وہ تناول فرمایا پھر اصل کی نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا یہ آخری جملہ یہ بتاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں اصل میں بعض روایات میں آتا ہے کہ آلیہ السلط نے یہ فرمایا کہ جو چیزیں آگ پر پکائی جائیں تو اس وہ جو بندہ استعمال کرے اس کے بعد وضو کرے تو اس وضو سے مراد ہاتھ منہ دھونا اور کلی کرنا جو نماز والا وضو ہے یہ ضروری نہیں ہے یا آپ نے گوشت راول فرمایا اس کے بعد آپ نے اثر کی نماز پڑھی اور پہلے سے جو آپ کا وضو تھا اسی سے آپ نے نماز پڑھائی اگلی حدیث حضرت ام رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معاہو علی حضور تشریف لائے اور آپ کے ساتھ سید علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اور ہمارے کچھ کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے اربوں میں یہ رواج تھا کہ کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے فرماتی ہیں کہ فجالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاقل آپ اسے تناول فرمانے لگے وہ علی یون ماہو اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے آپ بھی تناول فرمانے لگے تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شاید فرمایا تری کو ماہ یا علی اے علی آپ نہ کھاؤ فین ناقح کیونکہ آپ بیمار ہو سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور تھوڑی کمزوری تھی تو کبھی ابھی تمہاری بیماری ٹھیک ہوئی ہے تم نہ کہا یہ خجور تمہارے لیے مناسب نہیں فجر ص علی و صلی اللہ علیہ وسلم یاکل تو سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ کھجور تناول فرما رہے تھے فرماتی ہیں کہ فجال تو سلقم سل اس کے بعد میں آپ کے لیے چکندر اور جو یعنی چکندر اور جو سے کوئی چیز بنا کر تو وہ لے وہ لے آئی تو آق عصلۃ السلام نے سید ناری کو فرمایا کہ منہاذا فاصب اس سے تم کہو فن یہ آپ کے لیے مناسب تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بیماری میں پرہیز کرنا چاہیے اور یہ سنت سے ثابت ہے آپ نے سید ناری رضی اللہ تعالیٰ کھجور کھانے سے منع فرما دیا اور پھر چکندر اور جو سے انہوں نے کوئی چیز بنائی تھی تو فرمایا کہ یہ کھا سکتے اگلی حدیث حدیثہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آق علیہ السلۃ والسلام کا معمول بتا رہے ہیں کہ آق علیہ السلات والسلام صبح گھر میں تشریف لائے کرتے تھے اور ام آشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے کہ بھائی کچھ کھانے کو ہے عناشہ فرماتی وسلم یاتینی آپ میرے پاس تشریف لاتے آپ پوچھتے آئندہ کا غدا کچھ کھانے کو ہے فاقول اللہ میں کہتی کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے انی سائم چلو میرا روزہ ہے خالی سلاۃ اسلام کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ رات کو جلدی اٹھ کے تحجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے تحجد کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام فرماتے تھے اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی آپ سنت ادا فرماتے اور پھر آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے تھے فجر کے بعد آپ سابۂ اکرام کی طرف رک کر کے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے اور اشراق کے بعد جب سورج تھوڑا طلوع ہو جائے تو آپ اشراق کے دو یا چار نفل ادا فرماتے پھر آپ گھر تشریف لے جاتے تھے تو اب ہم عائشہ سے پوچھتے بھئی کچھ کھانے کو ہے غدا کہتے ہیں صبح کا کھانا صبح ناشتہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور دوپہر کا کھانا بھی وہ دونوں غدا میں جو زہر سے پہلے پہلے کھائے جائے وہ سارا غدا ہے تو آپ اشراق کے آس پاس تشریف لاتے فرماتے کچھ کھانا ہے تو میں کہتی نہیں ہے تو آپ فرماتے سائم چلو میرا روزہ ہے تو نفلی روزے میں انسان آدھے دن سے پہلے پہلے نیت کر سکتے آدھے دن سے مراد جو روزے کا پورا وقت ہے اس وقت کا آدھا حصہ فجر کی اذان کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ سارا روزے کا وقت ہے اس کو آدھا کر لو تو آدھے سے پہلے پہلے اگر نفری روزے کی آپ نیت کرتے ہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں بشرطح کہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو صبح سے مثلا آپ صبح دیر سے آپ کی آنکھ کھلی آپ نے فجر کی نماز پڑھی فجر کے بعد آپ نے چھ سات بجے آپ کو خیال آ کہ میں آج روزہ رکھتا ہوں صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ نے ابھی سی نیت کر لی تو ابھی سے آپ کا روزہ شروع ہو گیا لیکن اگر فجر کے بعد کچھ کھا پی لیا اس کے بعد آپ روزے کی نیت نہیں کر سکتے تو ہمیں آشا فرماتے حضور تشریف لاتے پوچھتے کچھ ہے میں کہتی نہیں ہے تو آپ فرماتے کہ انی نسائم چلو میرا روزہ ہے فرماتے ہیں فاتانہ یومن ایک دن آپ تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان نہ یہ ہدیے میں کوئی چیز آئی ہے تو آپ نے پوچھا کیا ہے تو میں نے حی سن یا سولہ یہ کچھ حلوہ ہے لوگوں نے بنایا اور بھیجے آپ نے فرمایا اما انسبت و سائم میں نے تو صبح کی تھی آج روزہ تھا پھر فرماتی ایک سن خالہ پھر آپ نے تناول فرمایا تو نفلی روزے میں انسان اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو توڑ دے تو توڑ سکتا ہے لیکن اس کی پھر ایک دن کی قضاء لازمی ہوتی ہے اور اقلی صلاحت السلام بزیر آپ نے بعد میں قزا فرمائی ہوگی اس وقت آپ نے وہ کھانا تراہل فرما لیا تو اگر نفلی روزے میں آپ کوئی عذر آ جائے انسان شدید بھوک لگ جائے یا ویسے کوئی مہمان کسی کا بن جائے کوئی مہمانی کا عذر آ جائے تو انسان نفلی روزہ توڑ سکتا ہے بعد میں ایک قزا کرنی پڑے آن یوسف بن عبداللہ بن سلام عن عبد السلام صاحبی ہیں وہ فرماتے ہیں عبدالسلام رائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آق علیہ السلات والسلام کو دیکھا کہ آق علیہ السلاۃ والسلام نے اخذ کس راتم من خبز الشعیر جو کہ روٹی کا ایک ٹکڑا لیا فوض علیہ تمرا اور آپ نے اس پر کھجور رکھی فرمایا حاضی ادام و حاضی یہ کھجور اس کا سالن ہو فاقہ امن اور آپ نے اسے تناول فرمایا جو کہ حقالی صلاح اسلام کی زندگی آپ کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا تو آپ نے روٹی کا ٹکڑا لیا وہ جو کی روٹی اور اس پر کھجور رکھی فرمایا یہ کھجور اس کا سالن ہو گیا پھر کھجور کے ساتھ آپ نے جو کی روٹی تناول فرمائی تو حق علیہ صلاحب السلام کے یہاں تک نہیں تھے جو بھی چیز دستیاب ہو جاتی ہے آپ تناول فرماتے تھے تو یہاں پر آپ نے کھجور کے ساتھ بھی روٹی تناول فرمائی وہ بھی جو کی روٹی تو کبھی کبھار اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ انسان جو کی روٹی ہو اور کھجور کے ساتھ اس کو کھایا جائے کھجور کا سالن ہے اور یہ روٹی ہے اس کے ساتھ کھانا کھائے جائے سیدانا سے مالک فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یور السفل کہ آق علیہ السلام کو جو بچا ہوا کھانا ہے وہ بہت پسند ہوتا ہے۔ یعنی ایک پلیٹ میں کھایا جائے اور کچھ بچ جائے پیچھے یا ایک دیگچے وغیرہ سے سالن ڈالا جائے اور اس میں تھوڑا سا بچ جائے جو پیچھے بچا ہوا ہوتا تھا آپ کو وہ پسند تھا اور آپ اکثر وہ تناول فرمایا کر لیں تو یہ جو بچا ہوا کھانا ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو بھی انسان کھا لیں یا کسی اگلے وقت کے لیے رکھ لیں یا کسی کو دے دیں کیونکہ کھانے کا کوئی بھی ذرہ کوئی بھی حصہ وہ ہم تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے کئی انسانوں کی محنت لگتی ہے اس سے جو بچ جاتا ہے ہمارے یہاں ضائع کر دیا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہم ضائع نہ کریں اس کو رکھ دیں کسی کو دے دیں یا اس کو اگر مشقت نہیں ہے تو اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں تو اس کو کھا لیں عقالی اصلاحات اسلام کو بچا ہوا کھانا بہت زیادہ پسند تھا جو برتن میں پیچھے باقی رہ جاتا ہے یا دیگچے میں یا پلیٹ میں جو بچ جاتا ہے یہاں پر ایک باب ختم ہوا آگے دوسرا باب ہے کہ عقالی سرات اسلام کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے تھے یا وضو فرماتے تھے وہ کیا تھا تو ہم تیر رحمۃ اللہ علیہ نے باپ قائم کیا کہ بابو فی صفت وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم یہ باب ہے کہ کھانا کھاتے وقت آتا علیہ وسلم کا آپ وضو کیسے فرمایا کرتے ہیں؟ بعض روایات سے وضو کرنا ثابت ہے اور بعض روایات سے منع ہے ان دونوں میں آپس میں تطبیع کی ہے کہ جہاں پر منع آپ نے فرمایا وہ نماز والا وضو سے اس سے منع فرمایا اور جہاں آپ نے وضو فرمایا اس سے مراد ہاتھ دھونا ہے اور کلی کرنا ہے لغت کے اعتبار سے اس کو بھی وضو کہتے ہیں کہ انسان ہاتھ دھو رہے اور کلی کر لے پہلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آخال اثرات اسلام خرج من الخلا آپ بیت الخلاء سے تشریف لائے فخر تام تو آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا کالو لاناتی کا بے وضو تو صاحب نے کہ رسول اللہ آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لائیں کیا آپ وضو پہلے فرما رہے پھر آپ کھانا تلاؤ فرمائیں آپ نے فرمایا مجھے وضو کا حکم اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ اس وقت وضو فرما دیتے تو ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے امت یہ سمجھتے کہ وضو کے ساتھ کھانا ضروری ہے اس لیے وہ بھی مشقت میں پڑتے ہیں تو آپ نے فرمایا بھائی نماز کے لیے وضو ہے کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں دوسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاضر سے تشریف لائے اب تو کھانا پیش کیا گیا تو فقیر الحضا آپ کو کہا گیا کہ آپ وضو نہیں فرماتے کو میں نماز پڑھوں وضو کروں گا مطلب یہ ہے تو وضو تو نماز کے لیے ہوتا ہے اس لیے کھانا کھانے سے پہلے وضو ضروری نہیں تیسری حدیث سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا کہ برکت تام الوضو باد کھانے میں برکت یہ ہے کہ کھانے کے بعد انسان وضو کر لے اور اس وضو سے مراد یہاں پر صرف ہاتھ دھونا اور کلی کر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا میں نے آقار اصرات اسلام کو بتایا وہ اخبر تو بیما قرات و پھر تو رات اور میں نے آپ کو بتایا جو تو رات میں لکھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنا ہے یعنی ہاتھ دھونا ہے کلی کرنی ہے آپ نے فرمایا برکت و تعام الوضو و قبل ہوں وہ الوضو باد ہوں کھانے میں برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں تو کھانے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے تو کھانا صحیح طور پر ہضم ہو جائے گا جسم کو صحیح طور پر لگ جائے گا تو اس لیے حادیث اور شریعت کے مطابق ہے کہ انسان کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے باقاعدہ پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہے صرف ہاتھ دھو دیں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی بھی کر لے تو یہی کھانے کا وضو ہے اس کے مراد صرف ہاتھ دھونا ہے دوسرا باب امام تروزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ کھانے کے بعد کون کون سی دعائیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے باب ماجا فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل تام بعد ما یفرغ عمن یہ باب ہے کہ آقال اصلاۃ والسلام کھانے سے پہلے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کون سی دعائیں پڑھا کرتے پہلی حدیث ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو آقال صلاحات والسلام کی میزبان فرماتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن ایک دن ہم آقلاۃ والسلام کے ساتھ تھے فقر باََ تام آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی کھانا نہیں دیکھا جس میں اتنی برکت ہوئی جتنی اس کھانے میں ہوئی شروع میں زیادہ برکت ہوئی اور آخر میں انتہائی کم برکت ہوئی ایسا کھانا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ شروع میں اتنی برکت اور آخر میں اتنی برکت کم ہو جائے تو فلم ارى طعام میں نے ایسا کھانا نہیں دیکھا کانہ اعظم برکا منه وہ زیادہ ہو برکت میں اس سے زیادہ اول ماعک اللہ پہلے جب دکھایا تو بہت برکت تھی ولا قل برکت فی اخر و آخری میں اتنی کم برکت تھی کہ میں نے ایسی زیادہ برکت بھی اور ایسی کم برکت بھی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیف ہذا یہ کیسے ہوا شروع میں کھانے میں اتنی زیادہ برکت تھی اور آخر میں بالکل برکت ختم ہو گئی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب کھانا کھا رہے تھے ہم نے بسم اللہ پڑھی سم اکلا پھر اس کے بعد ایک اور شخص بیٹھا اور اس نے کھایا اور بسم اللہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوا شیتان اس کے ساتھ شیتان نے بھی کھایا اسی کھانے سے برکت ختم ہو. تو کھانے میں برکت تب ہوگی جب انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانے میں شریک ہوگا ایک بندہ بھی بغیر بسم اللہ کے شریک ہو گیا تو کھانے سے برکت ختم ہو جائے گی دوسری حدیث رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہیں کہ آقال صلاحت اسلام نے فرمایا ادا اقلاح کم جب بندہ کھانا کھائے تم میں سے کوئی فنس یا رسم اللہ تعالی لا تعمی اور اس کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے بسم اللہ بھول جائے. فلیق البسم اللہ اولو آخرہ تو یہ پڑھ لیں کہ بسم اللہ اللہ کا نام ہے اولہ شروع سے لے کر وہ آخر اور آخر میں شروع میں بھی آخر میں بھی تو اگر شروع میں بسم اللہ یاد نہ رہے تو درمیان میں یا جب بھی آج آ جا جائے بسم اللہ اولو و آخرہ پڑھ لینا چاہیے امردن سلما اقالی صلاح اسلام کے ربی میں ہر تو میں کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ دخل اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم حضور کے پاس تشریف لائے کھانا تھا فکال بیٹے غریب ہو جاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ مما یلی سامنے سے کھاؤ تو آق علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں تین آداب ارشاد فرم فرمایا بیٹا پڑھوکل دائیں ہاتھ سے کھاؤ ممّا اپنے سامنے سے کھاؤ. تین آداب ذکر کہ آپ نے ایک ہی جملے میں کہ انسان کھانے پر اللہ کا نام لے اور دوسرا دائیں ہاتھ سے کھائے بائیں استعمال نہ کرے اور تیسرا اپنے سامنے سے کھائے دوسرے کے سامنے سے اٹھا اٹھا کے کھانا یہ اچھا نہیں اگلی عدیظ سید نابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقل اسراط اسلام جب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں آپ یہ دعا پڑھتے الحمد تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا من اور ہمیں مسلمان بنایا تو اس میں تو یہ لفظ ہے بعض لوگ غلط پڑھتے وسقانہ پڑھتے ہیں یہ غلط ہے الحمد للہ اتوامہ وسانا وجا نام یا وجا نا مسلم تمام تاریخ اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا تو وہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ تو نے اسلام کی دولت دی تو نے کھانا دیا تو نے پینے کی چیزیں دی دی دوسری دعا حضرت و محمد رضی اللہ تعالیٰ سے فرباتے کہ آقال اصلاۃ اسلام ادا رفیات جب آپ کے سامنے سے دستخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ للہ ہمدن کثیرہ طیبن فی غیر ولا ربنا آپ یہ دعا پڑتے ہیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہمدن کثیرہ زیادہ تعریف طیبا پاکہ تعریف مبارکا فی بابرکت تعریف کہ ایسی تعریف جو زیادہ ہو ایسی تعریف جو بالکل ریا وغیرہ سے پاک ہو طیب اور ایسی تعریف جو انتہائی بابرکت ہو مبارک ہو غیرا مودہ ایسی تعریف جس کو چھوڑا نہ جائے ولا مستغنا نان اور ایسی تعریف جس سے استغنا نہ کیا جا سکتا ربنا اب بنا رب تو یا اللہ تیری ایسی تعریف ہے جو بہت زیادہ ہو جو بہت پاک ہو جو بہت بابرکت ہو جس کو چھوڑا نہ جا سکتا ہو اور نہ اسے بے پرواہی کی جا سکتا اے ہمارے رب آپ یہ دعا پڑھا کرتے ہیں. اگلی اریس میں فرماتے تھے تو چھ صحابہ آپ کے ساتھ اور تھے ان میں ایک دیہاتی شخص بھی آئے تو صحابہ کھانا تناول فرما رہے تھے وہ آئے بیٹھے اور دو لک انہوں نے کیے سارا کھانا ختم تو باقی بھی آجا ان کو بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے آپ نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا سب کو کافی ہو جاتا تو اس کے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان شریف ہو اور پورے کھانے سے برکت ختم ہو آخری حدیث سیدان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اقلیۃ نے فرمایا اللہ بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اکلا وہ کھانا کھائے یا پانی کا گھوٹ پیئے فیاح مد علیہ اور اس پر اللہ کا شکر ادا <موسیقی> کرے ایک لقمہ کھایا کھانے کا ایک پانی کا گوٹ پیا تب بھی بندہ اس پر الحمد کہے اللہ کی تعریف کرے اللہ اس پر بہت زیادہ راضی ہوتی تو یہاں پر کھانے کے آداب ہیں کھانے کے شروع میں ہاتھ دھونا بسم اللہ پڑھنا اور کھانے کے بعد دعا پڑھنا دو دعائیں الحمد للہ وسانہ <موسیقی> وجالانہ من المسلمین اور دوسری دعا ہے الحمد للہ ہمدن کثیر طیباً مبارک غیرئن ولا ربنا ان دونوں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کھانے کے بعد بھی انسان کو ہاتھ دھونے قلی کرنے چاہیے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب اللہ عزت وسلام علام السلیم والحمد اللہ رب الم